پیٹرولیم جیلی جو ہے یہ پاک اس لیے کہ یہ مادنیات میں سے یوں سمجھ لیں آپ کہ پیٹرول وغیرہ کی ایک آخری قسم ہے کہ جو وہ کیا کہتے ہیں ویسلین وغیرہ جو ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ پاک تو اس کو لگانے میں اور پھر اس کے بعد وضو کرنے میں یہ جزیہ موجود ہے ہمارے فک کی کتابوں میں کہ کوئی آدمی اپنے منہ پر یا بازو پر تیل لگا لے اور تیل لگانے کے بعد اگر وضو کر لے اور اس پر پانی بہ جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا